ونستغفره ونعوذ ہو من شرور انفسنا ومن ریہ سن من يهده لله فلا مدل لا ومن يدلله فلا هادي لا وأشهد أن لا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى قطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 فعوذ بالله السميع قليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إلوه الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم صدر إجلاس قلوائي الكرام مواذا استعمئين مجموان ساتيهم همني جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے سورہ عال عمران کی بڑی مشہور عائت تلاوت کی ہے اور ان شاء اللہ آج اس اللہ کے گھر میں آپ حضرات کے سامنے اس مضمون کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ عمل کے توفیق سیخ فرمائے دوستو حب رسول ایمان کا ایک جز ہے جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا نبی علیہ اللہ کی محبت واجبات دین میں سے ہے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھے کہ محبت کس کو کہتے ہیں کیونکہ آج محبت کا دور ہے بھائی دور ہے نا بھی دور ہے آج محبت کا دور ہے جس کو دیکھیں محبت کر رہا ہے آپ اور اس کو بڑا اچھا لفظ لو میرج آج محبت کا دور ہے محبت کس کو کہتے ہیں کہ محبت نہیں جس کو ہم محبت کہ محبت کس کو کہتے ہیں محبت کہا جاتا ہے میل القلب عل المحبوب جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی محبت اتنی زیادہ آپ کے دل میں ہو کہ وہ محبت محبوب کی ہر ادا ہر حکم کے اپنانے پر آپ کو مجبور کر دے اس کو کیا کہا جاتا ہے محبت محبت کہا جاتا ہے کہ دل کسی کی طرف مائل ہو جائے ٹھیک ہے نا دل آپ کا کسی کی طرف مائل ہو جائے اور دل اتنا مائل ہو جائے اس کی اتنی عزت اتنی قدر اتنا مقام مرتبہ ہو کہ اس کی ہر ادا آپ کی محبت اس کی ہر ادا کو اپنانے پر مجبور کر دے اس کا نام ہے محبت آئیے نمبر دو اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے رحباصل تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے اگر دل میں سچی محبت ہوتی تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کرتا محبت ایک صحابی آئے سر نبی داؤد کی روایت اس کو محبت کہتے ہیں دوستو میں نے کہا آج محبت کا دور ہے آیا اس کو محبت کہتے ہیں محبت اور کوئی چیز نہیں محبت کسی کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے اور اتنا مائل ہو جائے اتنی اس کی عدمت اور اہمیت ہو جائے کہ اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگنے لگے اور قبول کرنے پر مجبور کر دے دو مثالیں دیتے ہیں ایک مثال تو یہ ایک صحابی نبی رہسراب شام سے کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مسلمان ہو گئے تھے دور دراز علاقے میں تھے نبی رہس رابطان کے پاس آنے کا موقع نہ ملتا رہا ایک دن موقع ملا آگے آپ کے پاس اور گرمی کا موسم تھا شدت کی گرمی اس وقت نہ پنکھے ہوتے تھے نہ اے سی ہوتا تھا گرمی کی وجہ سے آپ اپنا بٹن کھول دیے تھے تاکہ ہوا لگے آئے اس وقت وہ پہنچے جب نبی رہے سراب شام کا بٹن کھلا ہوا تھا ملاقات کی لوٹ کر کے گئے زندگی بھر سردی گرمی کچھ بھی ہو کبھی انہوں نے بٹن بند نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ بند یہ کیا نب کیا کہا نہیں نبی کو جوار کیا تھا بٹن کھلا ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے اب بٹن بند کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا اور ایک محبت ہے پورا نالگ ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر کوئی ہے تو کھینچ دی گئی کیا محبت دوسری مثال میرے الحمد للہ اور قریب قریب آجا اتنی آج جگہ قریب آجا ہوں. اللہ اکبر ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں دوستو ہم لوگوں کو تو محبت کا صحیح معنی سمجھنا چاہیے کیوں دوسروں کے ہاں محبت سے یہی ہے نا اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہے کوئی محبت نہیں ربیع الاول آ جائے کیک کھانے کا دل چاہے بس محبت کا اظہار دوسرا گروہ ہے محبت کا تقا ہے کہ جب دیکھو ان کے آلہ رسول آئے ہی رہتے ہیں آج کل زندہ میں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے آلہ کے رسول آتے رہتے ہیں اللہ اکبر ایک ہی گروہ ہے جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اس لیے ان کو محبت کا معنی ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ اطمینان ہو ہمیں دوسری مثال سن نبی داؤد کی حدیث اللہ نبی علیہ السلام السلام کے آباس کے پاس باہر سے ایک وقت آیا ملنے کے لیے اس میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا قرائم بن فاتح کیا نام تھا خرائم بن فاتح بالکل سب سے کم سی نوجوان ہوتے جب وہ پورے قافلے کے ساتھ آئے مسلمان ہوئے بیت کیا کلمہ پڑھا آپ کا دیدار ہوا آپ سے انشیت محمد پیدا ہوئی جب قافلہ اٹھ کر کے جانے لگا کیوں اب ہر وقت اللہ سب میں چلیں گے جائیں گے کہیں کھانے پینے کے انتظام کسی یا ایمان بنے گے جب قافلہ اٹھا تو نبی علیہ صلاب صاحب نے خرائم بن فاطق کو دیکھا آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں جو الرجل خرائم اللہ اکبر میرے بھائی تو اچھی طرح سے سنو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ واقعی نبی کی سچی محبت نصیب کر دے کی محبت نہیں وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کو مطبول ہے مطلوب ہے جو ایمان کا جز ہے ایمان کا حصہ ہے وہ محبت چاہیے اکبر آپ نے کیا فرمایا لوگوں جوڑو خورے یہ جو وفد جا رہا ہے اس میں نوجوان جو خراہم ہے کتنا بہترین نوجوان ہے اللہ سال فرما رہے الرجل جرم خرم کتنا بہترین نوجوان ہے کاش کی دو چیزیں نہ ہوتی اللہ اکبر تبلیغ کا اندازہ دیکھیں تبلیغ کا انداز دیکھیں پہلے سب کے سامنے اللہ سنی کی ان کی تاریخ کی اور ہم کیا کریں گے سب سے پہلے قافلے میں آیا ہوا ہے کتنا بہترین نوجوان ہے کاش کی لولا تولا جمت ہی اظہار ہی کاس کی دو چیزیں ختم کر دیتا نمبر لمبی لمبی زلفے جو رکھا ہے, ہے محبت آپ نے کچھ نہیں کہا نعم الرجل خر کتنا بہترین نوجوان ہے صحابی سنیں وہ زمانہ تنقید کا کم تھا اسلح کا زیادہ تھا خیر واہی کا ایک صحابی اٹھے ماشاءاللہ وہ ہمارا نو مسلم بھائی نوجوان اللہ صلی اللہ اتنی تعریف کر رہے ہیں لیکن دو خامیاں اس کے اندر ہیں اکبر اٹھے اور پتہ لگاتے ہوئے کہاں وقت چہرہ ہوا ہے پتہ چلا کہ فلاں آگ جگہ وقت چہرہ ہوا ہے وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا بھائی خورین کون ہیں میں ہوں ماشاء ماشاءاللہ اللہ کے رسول کے شاگرد بھی بھائی سے لٹمار نہیں ابے پہلے یہ سیدھا کر اپنا نہیں ذرا سوچو کیا فرمایا ماشاء ماشاءاللہ تم اٹھ کر کے چلے اللہ رسول نے کیا گزب کی تعریف تیری کی ہاں دی رسول نے تمہاری بڑی تعریف کی اور فرمایا نئے مر جو لوگ بہترین نوجوان ہے ان کا بھی دل خوش ہو گیا خوش نصیبی اللہ بھی کر لے گا بڑی طبیعت خوش بات بات خوش ہو گئے تو کہا لیکن اللہ میں دو خامی ابھی ہے یہ دونوں چیزیں دور کر لے تو سب سے اچھے بناتے کیا ذرا کاٹ کر دو اور سمجھتے ہیں نا کھول دو اللہ رسول کی نگاہ میں اچھا لیکن یہ دو چیزیں اللہ کے رسول کو پسند ہے اللہ کی کسم نہ دردی کے ہاں گئی نہ ٹیلر کے ہاں گئی نہ ادھر گئی چوری رکھی ہوئی تھی بال بھی کاٹ لیا اور کپڑا بھی کاٹ کر کے ٹکری کے اوپر کر لیا اس کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں محبت یہ ہے محبت کمانا اللہ تعالیٰ یہی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اب آئیے آگے آخر کسی سے محبت کیوں کی جائے یہ بھی سمجھو محبت کا معیار کیا ہوتا ہے سبب کیا ہوتا ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی موبائل سے محبت کرتے ہیں آپ کے کام آتا ہے امام سے محبت کرتے ہیں آپ کا امام و خطیب ہے اللہ کے رسول سے محبت کیوں کی جائے اور اتنی محبت کی ایمان کا جد ہو اگر محبت میں ذرا خرل آئے تو سارا ایمان برباد ہو جائے اب یہ دوسری چیز سمجھیں جب محبت کا معنی سمجھ لیا محبت کیوں کریں تو میری بھائیوں محبت آپ کسی چیز کسی سے کرتے ہیں تو اس کی چند وجوہات نمبر ایک نمبر ایک کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے دیں یہ ہوتا ہے نا بھائی جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا کے احسان ایسا بہترین عمل ہے کہ محبت بیوست ہو گئی وہ اللہ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کی بھی محبت انسانی تقاضے کے مطابق اس کی بھی آزادی آزادی ہے نا نمبر دو کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے کوئی خوبی ہوگی تب محبت کریں گے چلے جا رہے ہیں کہیں گلاب کا پھول نظر آ گیا کیا خیال ہے گلاب کا حسن اور جمال جو ہے وہ اپنے لوگوں دیکھنے والے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیتا ہے کیوں پھول کا جو حسن ہے جمال ہے اس حسن اور جمال کی وجہ سے گلاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں نمبر دو کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے اندر کوئی کمال ہو کیا ہو کوئی کمال ہو مثال کے طور پر کمال ہو تبھی محبت کریں گے ایک انسان بڑی اچھی قرآد کرتا ہے بڑی اچھی تقریر اور واد و نصیحت کرتا ہے تو اس کا یہ کمال آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں اسی طرح سے اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہوں تو جتنی خوبیوں کی بنا پر محبت کسی سے ہوتی ہے وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وہ خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں اللہ نے رکھی ہے نمبر اے محبت اس سے کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ احسان کرے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر انسانوں پر ہے تو کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آداب کسی ایک آئے دب رکھیں بس حسین اے ایمان والوں تم کو جتنی اپنی فکر نہیں ہوتی اللہ کے نبی اس سے بھی دادا تمہاری فکر رکھتے ہیں کیا ہے ذرا سوچو آپ اپنی ایک انسان اپنی جان کی جتنی فکر کرتا ہے اللہ کے رسول اس سے بھی دادا امتیوں کی فکر کرتے ہیں اتنا بڑا احسان اللہ کے بعد کسی کو ہو سکتا ہے بھائی نبی جیسا احسان کائنات میں اللہ کے بعد کسی نے نہیں لکاد من نہ اللہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا کرم کیا ہے کہ ان کے درمیان رسول اور نبی بھیجا کتنا بڑا احسان اللہ کتنا بڑا احسان نبی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذرا اس حدیث پر غور کریں نبی علیہ حیدرآب بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں اللہ اکبر لوگوں جب میں سفارش کروں گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤں اتنے لوگوں کو نکال لو اتنے لوگوں کو نکال لو اتنے لوگوں, لو لوگوں, لو لوگوں, لو لوگوں کو نکال لو وہ حدیث شفا حشر کے میدان میں نبی کے علاوہ جلدی کوئی شفات کرنے کے لیے تیار نہیں پھر اس حدیث کو طرح غور کریں کہ اللہ نے ارشاد نمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ پہ حساب کتاب کے جنت میں دائیں گے تو اللہ سلور عمر فاروق بیچے تھے اللہ حل کچھ اور رب سے کیوں نہیں مانگ لیا عمر مانگا پہلے میں نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ذرا اور بڑھا دے تو اللہ نے فرمایا جا ہر ست... ہزار کے ساتھ ذرا اور, اور اللہ سے مانگ لیے ہوتے اللہ تم کیا سہمت خاموش رہا میں نے اپنے رب سے اور مانگا اللہ اور زیادہ کر دے میرے متوں کو اللہ نے فرما جائے ما سے بڑا احسان بھی کس کا ہو سکتا ہے بحران یہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تک معاملہ حسن و جمال کا ہے خوبصورتی دیکھی جائے تو ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا چاندنی چکرات ہے نبی علیہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت عائشہ موجود ہیں حدیث سنی ہے نا حضرت عائشہ کہتی بار بار ہمیں چاند کو دیکھتی چودہویں رات کا چاند جو سب سے زیادہ خوبصورت رونق چمک دمک والا ہوتا ہے چاند دیکھتی پھر اللہ رسول کا چہرہ مبارک دیکھتی اور فیصلہ کرنا چاہتی دونوں میں زیادہ چمال کس کے اندر ہے زیادہ خوبصورت کون ہے کہتی ہیں چاند دیکھتی پھر اللہ کا چہرہ مبارک آخر میں بار بار دیکھنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچی پہنچی کہ اللہ کی قسم چودہ چاند سے بھی زیادہ چمک دمک والا خوبصورت چہرہ نبی علیہ تھا کمال ذرا دیکھیں آپ کا کمال کمال کی انتہا ہو گئی اللہ اکبر ایک دن پتہ چلا مدینے میں ڈاکو آ گئے ہیں مدینے میں چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے سلامہ ابرا صحابت میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے انسان تھے لیکن کہتے اللہ کی قسم گزب کا معاملہ تھا ہم لوگ جس طرف بھی جاتے لیے پتا چلا اللہ کے رسول اس طرف سے ڈھونڈ کے واپس لوٹ رہے ہیں ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر جائیں ادھر جاتے تو پتا چلا کچھ دور گئے تو اللہ رسول واپس نہیں میں کے واپس گیا جمال کمال جہاں معاملہ آئے صدقہ اور خیرات کا صدقہ اور خیرات کا صحیح بخاری کی روایت اللہ تعالی نے نبی علیہ کتنا کمال رکھا تھا اور کتنے سخاوت کرنے والے تھے میں تم کو کیا بتاؤں رسولم اللہ اکبر کہتے ہیں لوگ اللہ رسول کی سخاوت اللہ رسول کا کمال دنیا کا کوئی مالدار سے مالدار مہاراجا بادشاہ بھی آج تک اتنی سخاوت نہ کر سکا جتنا اللہ کے نبی نے اپنے پیڑ پر پتھر باندھنے کے باوجود بھی سخاوت کر ڈالی دھمال دیکھا آپ نے اس حدیث پر طرح اور کریں جو امام ترمیلی نے نقل کیا ہے اپنی سنن اور شمائل کے اندر حضرت ابو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق سارا مدینہ سویا ہوا تھا پورا مدینہ سویا ہوا ہے नभी राज साम निकले बाहर सोचे चलो कहीं चल नहीं, अभी कुछ ही दूर गए थे इतनी में सारा मदीना सोजा हुआ है अबू बकर भी अपने घर से निकले उधर से रसूल आ रहे हैं इधर से अबू बकर जा रहे हैं मुठभेड़ हो गई सलाम किया आ न फरमा अबू बकर वक्त क्यों तुम निकले सारा मदीना सोजा हुआ है یعنی میں ارب تعام دستور تھا دوپہر کو کھانا کھا خا کر کے زبحر کی نماز پڑھ کر کے لے جانا دھوپ گرمی گرمی شدت کی گرمی اللہ صلی رسول نے فرمایا ابو بکر کیوں نکلے ابو بکر صدیق نے بات نہ بتائی یا اللہ رسول گھر میں بیٹھا تھا آپ کے دیدار کا دل چاہا آ گیا کہ آپ کے گھر چلو ذرا کچھ دیدار ہو جائے کچھ باتیں ہو جائیں آ فرمائے چلو نہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بتایا نہ ابو بکر نے اللہ کے رسول کو بتایا آگے بڑھے عمر فاروق کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے وہ بھی آگے بڑھے نکلے ادھر سے ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ادھر سے عمر فاروق آ گئے عمر فاروق سے سلام کیا یہ وقت میں نے عمر فاروق شاہد کر دیا اٹھایا پر پتھر ہوا دکھایا یار سیدھے سوات ہے مارے بھوک کے پتھر پیٹ پر بندے چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ایک لکمہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوا بے قرار تھا پھوک نے مجبور کیا کہ میں نکلوں اللہ صبح نے فرمایا عمر میں بھی اسی لیے نکلا دیکھو میرے بھی پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے جب اللہ کے رسول نے دکھ رہا تو میں فاروق نے کہا یار با اخراج نہیں اللہ, آخر اللہ مجھ کو بھی اسی چیز نے مجبور کیا اللہ, میں اللہ رسول تین ہو گئے میں جو گیٹ لگتا نا باغیش میں دروازہ کھٹایا نکلے تو دیکھا تھا اللہ کے رسول ابو بکر عمر کے ساتھ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ نے فرمایا بس ایسے ہی مارے کے پتھر بھی تمہارے ہاں فوری طور پر بھگے سے آگے نہ اے سی تھا نہ پنکھا تھا نہ یہ چھت تھی نہ کولر تھا ایک چٹائی تھی کھجور کے نیچے زمین برابر کر دیا اور ایک چٹائی ڈال دی بیٹ بیٹ بیٹھ بیٹ گچھا کے کے کچھ پکے ہوئے تھے خجور جو ہوتا ہے ایک تو پکا ہوتا ہے اس کو روتب کہتے ہیں اور ایک پیلا رہتا ہے پکا نہیں اس کا اس کو بسر کہتے ہیں اور سوکھ جانے کے بعد اس کو تبر کھجور کہتے ہیں وہ پورا گچھا کاٹا اور لا کر کے رکھ دیا اللہ خانی نبی علیہ السلام اللہ کے بندے یہ پورا گچھا ہی توڑ لایا کچے بیکار جائیں گے پکے پکے توڑ ڈالا ہوتا کہا یا رسول اللہ میں سوچا کہ پتا نہیں آپ کو پکا اچھا لگے یا پیلا پڑ گیا اچھا لگے یا سوکا ہوا اچھا لگے یا پورا پکا ہوا اچھا لگے میں نے توڑ کر کاٹ کر کے پورا گچھا رکھ دیا تاکہ آپ خود اپنے پسند سے اور آپ کے ساتھ کھائیں کھائے رسول خجور کھانے لگے اب بکر عمر کھا رہے ہیں کنواں تھا ایک گئے پانی نکالا ابھی ان کے ہاتھ آئے مونا کیا چاہیے شربت چاہیے کیا کہیں کولڈ ڈرنک کیا بولتے وہ چاہیے کافی چاہیے چائے چاہیے گرین ٹی چاہیے ان کے ہاتھ اتنے پینے کی چیزیں اور وہاں معاملہ کیا ہے صرف کنویں کا پانی نکالا اور اللہ رسول اللہ اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کھجور کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اتنی بڑی سے شوری لی اور بکریاں جو خجور کے باغ میں ان کی طرف دا. بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے اللہ صلی اللہ دیکھا بھی بکری ذبح کر ڈالے گا تو اپ نے فرمایا اللہ کا بندہ کھجور کی طرح نہیں کرنا ہاں پورا حضور کا کچھائی کچھ کا کہا کہیں ایسا نہ ہو جوش میں کہیں دودھ والی بکری ذبح کر ڈال بکری وہ ذبح کرنا جو دودھ والی نہ ہو بہرحال کہ ایک پکری زبا کیے بی بی کا مسارہ تیار کو پک رہا ہے ادھر کیا ہوا ہو بتا چاہتا چاہے اللہ حصول نے فرمایا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے ہیں چونکہ لگے رہتے تھے کہ کہیں اللہ حصول کوئی بات بیان کرے ہم یاد کرنے جب دیکھا ہی ناگر حصول لکھ رہے ہیں پیشے پیجے چل گئے تاکہ اللہ حصول کی کوئی حدیث ہم سے چھو باقی چھوٹنے جائے صرف دیکھ رہے کیا ہوتا ہے کہتے اللہ فرمایا الحمد للہ ابو بکر اللہ کا شکر ادا کرو یہ سایہ اللہ ذرا سوچو کہیں ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا تبھی سوچا ہم نے ایک دن ایسی گائب ہو جائے سر پر اٹھا لیا جائے گا درخت کا سایہ کنویں کا تازہ پانی اور یہ کھجور تین چیزیں ہو گئی نا درخت کے سائے میں بیٹھے کھجور کو کھایا اور پانی تم نے پی لیا دِنْ <عِي> اے ابو بکر عمر قیامت کے نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا تم نے شکر کتنا ادا کیا اتنا کہنا تھا عمر فاروق کچھ چالیو کھڑے ہو گئے اٹھا کے زور سے پٹکا یا رسول اللہ مارے بھوک کے پتھر پہ اپنے بدھے ہوئے یہ چند گھوٹ پانی یہ درخت اور یہ چند کھجور کھا اللہ اس کا بھی حساب لے گا اس کا بھی پوچھے گا کہ ادا کیا حال کیا ہے اور ہمارا ماشاءاللہ اللہ ہم؟ بیوی بی اگر صرف دال اور باجی بنا کر کے رکھ دے تو خیر نے بشاری کی ہاں کی پانچ قسم کے کھانے ہونے چاہیے کچھ بھلے ہوئے نعمتیں استعمال کر رہا ہے جب اللہ ان سے پوچھے گا ابو بکر مر سے تم سے اور آپ سے اتنی نعمتیں تب آتے چلے جا رہے نہیں پوچھے گا تبھی سوچا عمر فاروق غصے میں آ گئے اللہ سنی کیا فرمائے کھجورے چلی گئی تو اب تمہیں وہ جب بھوکے نکلے تھے پتھر بھے تھے اس وقت کو یاد کرو پھر تو کترا دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ان کو چھوٹی نعمت پیڑ پر پتھر بندھے ہوئے تھے مارے بھوک کے مر رہے تھے اور اللہ رب نے بھائی کر کے ہاں انہیں نعمتوں کے بارے میں کیا مت کیوں اللہ تعالیٰ تم سے سوال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہماری اور آپ کی گردن ذرا چھوٹ جائے ہاں بڑا مشکل ہے کیوں؟ ایک جوتا دوستوں سے ملنے کے لیے جانے کے لیے الگ ہے آفس میں جانے کے لیے الگ ہے صبح ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بس تین کلومیٹر جانا ہے اس کے لیے جوتا الگ ہے اور گھر میں پہننے اور بات روم میں جانے کم سے کم آپ پندرہ جوڑی جوتے آپ کے پاس ہو گئے اور ہر گھر میں ہر فرد کے لیے کپڑے کے لیے ایک مسلسل الماری چاہیے نہ ہو تمہیں یہ ساری نعمتیں جو استعمال کریں ان کا کیا اثر ہوگا بہرحال بتا رہا تھا کہ نبی علیہ سلا تو میرے بھائیوں یہ کمال سخاوت ذرا دیکھیں کتنی سخاوت پیٹ پر مارے بھوک کے پتھر بدھی ہیں اور سخاوت اتنے کمال کو پہنچی تھی کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی نہیں سخاوت کر سکتا کتنی سخاوت کہتے ہیں <تصفح> عبد اللہ بخاری کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں گرمی کے موسم میں اتنا دور سے سننا گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی پڑ رہی ہو ہوا نہ چل رہی ہو سارے لوگ گرمی سے پریشان ہو ٹھنڈی ہوا اللہ چلا دے تو اس ٹھنڈی ہوا سے پوری کائنات کے بسنے والے لوگوں کو وہ ہوا جتنا فائدہ پہنچاتی اللہ کے سب رسول اللہ اس ہوا سے بھی زیادہ امت کو قوم کو فائدہ پہنچانے والے تھے آپ کی سخاوت ہوا بھی نہیں مقابلہ کر سکتی آپ کی سخاوت کا تو آپ کے بڑے کمالات ہیں اس لیے جب آپ جیسا با کمال کوئی نہیں آپ جیسا احسار کرنے والا کوئی نہیں آپ جیسا حسن جمال والا کوئی نہیں آپ سے زیادہ امت کی آپ کی فکر کرنے والا کوئی نہیں تو محبت بھی سب سے زیادہ اسی سے ہونی چاہیے آئی بات سمجھ میں بہت اسباب ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی میرے بھائی تو یہ محبت آپ نے محبت سمجھ لیا اور محبت کے اسباب سمجھ لیے آپ آئے محبت کشرعی حکم صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سنتے سنتے ہمارے ماشاءاللہ اللہ بوڑھے لوگ بوڑھے ہو گئے جوان بوڑھے ہو گئے بوڑھے موت کا انتظار کر رہے ہیں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں وہ جوان لیکن عمل کی شاید نوبت نہ آئی ہو لا میں نو اہا دو کم لایوگ میں نو اہا دو کم ہتھا کبھی والد ہی و والد ہی ون سے اے لوگو اے لوگو لا میں نو اہا کم یا کم ہے نہ اناس ہے نہ ہم ہے کیا ہے یہاں کم ہے لایو مینو اہا تم میں سے یعنی آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نصیحت کر رہی ہیں لایو مینو اہا تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ذرا میرے بھائیو سوچو اللہ کے رسول عام لوگوں خطاب کریں کس کو صحابہ کو اور صحابہ ہیں کون جو ایمان لانے کے بعد ترہ ترہ کی تکلیفیں برداشت کی کون کون سے لوگ ہیں اللہ اکبر خباب ہیں حضرت بلال ہیں سلمان ہیں جن کی پیخ مسا دبکات کی روایت حضرت عبداللہ حضرت بنائے گئے تو مسجد نبوی میں جہاں بیٹھتے تھے, کا، کا تھے تاکہ پتا چلے کہ امیر المومنین کی ہے سیٹ ہے کچھ دن اکیلے بیٹھے پر فرمایا ایک گدا اور لے کر کے آؤ نہیں پتا کس کے لیے آرڈر دیا گدا آیا ملال کہاں ہے ملال کہاں ہے یہ اپنے بازو میں ایک قدہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کیوں تم اسلام کلانے کے بعد تم کو جتنا ستایا گیا کائنات میں کسی اور کو ستایا نہیں گیا بڑی محبت کرتے تھے بلکہ عمر فاروقی ہی کہتے بلال اللہ اکبر بلال سیدنا ہاں سیدنا کیا کمال ہے بلال ہمارا سردار اور ہمارے سردار ابو بکر نے اس کو آزاد کیا ہے یہ ہمار فاروق ایک دن حضرت بلال ابھی پہنچے نہیں تھے بلال نہیں پہنچے تھے سیٹ خالی تھی حضرت خباب بنت آئے مدع سے بیٹھ گئے سمجھ گئے نا کون آ خباب بن آئے مدع سے بیٹھ گئے فاروق نے پکڑا کم کم کم اٹھایا خباب بن نرت نے کہا مانا کہ امیرت منی امر منی کیوں اتنا جھڑکی دے کیوں اٹھا رہے ہیں یا اس مجلس کا مسائل صرف حضرت براد ہے کہا کیوں؟ سب بلال کیوں ہے؟ کہا بلال جب ایمال لایا تو اس کو مکہ کے پتھروں پر لٹا دیا جاتا اور ہاتھ ہاں میں رسیم آ جاتی مارا جاتا اور پر گرم پتھروں پر گھسیتا جاتا لیکن جب بھی بلال کو لوگ کہتے اسلام شور دو بھتوں کی پوجہ کرو قرآن دین پر آ جاؤ کہتے احد احد احد نہیں, نہیں. ایمان لا چکا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے نہیں سنتا خباب نے کہا بس یہی ہے کہا یہی ہے حضرت خباب آگے بڑھے پیٹھ عمر فاروق کی طرف کیا اور اپنا روح جو ہے وہ لوگوں کی طرف کیا اور اپنا قمیص اٹھا کر کے اپنی پیٹ کھول دی عمر فاروق نے جب ان کی پیٹ دیکھی تو ایک روا نہیں ہے جلد کا نام و نشان نہیں ہے صرف بھی چمک رہی ہے داغ دار جیسے کسی انسان کا ہاتھ پیر کہیں جن جائے تو بس سفیدی نظر عمر فاروق نے کہا خباب یہ کیا ہوا یہ کیا دکھا رہا ہے خباب نے کہا امیر المومنین آپ کو معلوم نہیں ہے جب میں مسلمان ہوا ہمارے بھائی بہرال کو تو گپتے پتھر پر ہاتھ پکڑ پانچ کر کے گسیٹا جاتا تھا لیکن جب میں مسلمان ہوا تو میرے کپڑے کو اتار کر کے کفار مکہ پہلے آگ جلاتے تھے جب آگ کا نارا خود تیار ہو جاتا تو پیٹ کے بل ہم کو لٹا کر کے ظالم میرے سینے پر لکڑی رکھ لک کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں میں حرکت نہیں کر سکتا تھا عمر پورے مکہ میں کوئی ایک انسان نہیں تھا ہمارے بھائی بلال کو تو ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا میں تو لوہار تھا لوہار پیشہ اور باہر کا تھا ہم کو تو کفار مکہ مارتے آگ پر جب لکاتے اور لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے تھے تو عمر پورے مکہ کوئی ایک آدمی نہیں رہتا تو جو آ کر کے ان سے پوچھے ظالم جل جائے گا چھوڑ دو عمر اللہ کی قسم میں تڑپتا رہتا بے قرار رہتا میری بدن کی چربیاں پیگل پیگل کرتی تب آگ کا انگارا بھا جاتا تھا عمر اب بتاؤ اگر بلحال مستحق ہے تو میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا عمر فاروق پیٹھ کو چوم لیا اور بیٹھا کا نہیں واقعی تم اس کے مستحق تم بھی ہو سکتے میرے بھائی یہ سارے حالات گزرے ہوئے ہی یہی وہ لوگ ہیں ابو بکر ہیں عمر بیٹھی ہیں حضرت عثمان ہیں مبشرہ ہیں مسلمان بھی ہیں مہاجر بھی ہیں مجاہد بھی ہیں اور ساری قربانیاں دے چکی ہیں پھر بھی اللہ فرماتے ابو لا لوگ سب کچھ تم لوگوں نے کر ڈالا ہے لیکن اللہ کی قسم کتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک موبی نہیں بن سکتا جب تک کی اپنے ماں باپ اولاد دنیا کے کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے دیکھا میرے بھائی اللہ رسول میرا آم میں سے کوئی ہمارا اور کیا ہوگا ہم نے کیا کیا, کیا ہم نے کون سی تکلیف برداشت کی ہم نے کون سی قربانی یاد تھی لاگ کوئی آدمی صحابہ خطاب کر رہے ہو کوئی آدمی آج تک جتنا بھی کر چکا ہے مومن بننے کے لیے ابھی کافی نہیں ہے مومن کب بنو گے جب میری محبت دنیا کے سارے لوگوں کی محبت پر غالب آ جائے حصہ ہے بڑی امانت داری کا تھا دعا کریں اللہ تعالی یہی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہم تو بس. ابھی میں نے جموں کشمیر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی پورے کشمیر لداخ پورے علاقے کی جو کانفرنس تھی پچھلے مہینے جموں میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تو میں نے ایک عجیب سی بات یاد کرائی ہم کیسے مسلمان ہیں ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی ہے الحمدللہ کتاب و سنت پر آ گئے تو بھائیوں نے کچھ ظلم تو ضرور کیا نہیں کیا اور کر رہے ہیں لیکن ہم تو اہل حدیث سے یہی کہیں گے اللہ قومی فعین اللہ ان کو بھی ہدایت دے کل تک ہم بھی ویسے ہی تھے اسی لیے بامبے کی کانفرنس میں نے کہا دنیا والوں ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے ہم میں اور تم میں ایک فرق دنیا میں مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں وہ ہمیں مٹانے کی کوشش فکر کرتے ہیں ان کو ختم کرو اور ایک ہم جماعت ہم ہے, ہماری جماعت کہ ہم تم کو مٹانا نہیں چاہتے ہم تم کو سدھارنا چاہتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کسی مسلمان کو ختم کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسلمان اپنے عقیدے کو درست کر لے کتاب سنت پرا جا میں یہی ہمارے تمہارے دریا فرق ہے دنیا ہم کو مٹانا چاہتی ہے اور ہم مٹانا نہیں چاہتے بلکہ ہم لوگوں کو جموں کشمیر میں ایک بات سامنے آئی واللہ کانفرنس میں شیخ الاسلام مولا ثنا اللہ ہم بتانا چاہتے آج ہم نے کتنی ہمارے دل میں کتنی محبت ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں مولا ثنا اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر جا رہے تھے گھر سے باہر پرانے زمانے میں تازہ چلتا تھا نہیں تادہ میں الگ ہوتا تھا بعض علاقوں میں تو آدمی نیچے آ تھا بعض علاقے میں بالکل ماشاء اللہ گاڑی سے بھی زیادہ آرام میں ہوتا تھا ہر علاقے میں الگ الگ تو ایک شخص نکلا اموڑا مر سہی روڈ پر آئے تو دیکھا اکا پھل تھا ماشاءاللہ اتنی بڑی پنجابی پگڑی بھی باندھے ہوئے اور تاڑی بھی رکھے ہوئے اور ماشاء اللہ حکا پی پی کر کے بدبو بھی آ رہی ہے موڑا کو بیٹھا لیا موڑا بات کرنے کے کر لے کے میاں کیا نام ہے نام بتایا کہاں نماز پڑھتے ہو کہاں نماز کیا چیزیں کہاں نماز نہیں معلوم مسلمانوں کہاں آپ کو ہندو نہ مسلمان ہو नमाज पढ़ कहाता का का फिर कैसा मुसलमान का का गोश्त खाता हो इसलिए मैं मुसलमान <laughs> अल्लाह मुसलमान इसलिए एक बड़े का गोश्त खाता है यानी तोहिद के लिए इतवा सुनत के लिए वह मुसलमान नहीं दिन सीखा نہیں بس سوچا کہ مسلمان ہو ہے جو بڑے کامانتداری کا تھا حدیث تو بیان کر دیا آپ نے اللہ کی قسم تم سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ محبوب اس کو نہ بنا لے فاروق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی دادا محبت میں آپ سے اپنے ماں باپ سے دادا محبت لیکن جان تو اپنی جان ہوتی ہے واللہ نفاق نہیں تھا دل میں جو تھا پوری بات بتا دی یا رسول اللہ جان تو اپنی جان ہوتی ہے جان سے دادا آدیش تو کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا مطلب یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن چاند سے زیادہ محبوب تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ آف اکبر ہمارے بھائیوں یہ محبت رسول کا مقام ہے فرمایا اللہ اے لوگو اللہ اے عمر سات قسم جس کے قبضے میں جان ہے جب تک اپنے چاند سے بھی دادا مجھ سے محبت نہیں کرے گا مو نہیں ہو سکتا دادا آج تو نبی کی محبت ہمارے لباس کے برابر بھی زبان پر ہے لیکن دل میں نہیں ہے زبان پر ہے لیکن دل میں نہیں یہاں عمر اگر اپنی جان سے بھی دادا جب تک ہم سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکتے لیکن ان کے نزدیک ایمان, ایمان سب سے بڑی دولت تھی ایمان سب سے بڑی دولت تھی عمر فاروق نے کہا جب یا رسول اللہ جان سے بھی دادا محبت کرنا مومن بننے کے لیے ضروری ہے ایمان آپ سے محبت کرنا اپنے اپنے جان سے بھی زیادہ اپنے نفس بھی, سے بھی سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے تو اللہ آپ گوار ہیں اسی وقت سے اللہ میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا الان یا عمر اللہ اکبر. الان یا عمر, عمر. اپنی چاند سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر دیا اور تھان لیا کہ اللہ رسول کی محبت ماں باپ سے بھی دادا اولاد سے بھی دادا یہاں تک کہ اپنی چاند سے بھی زیادہ محبت کس کی دل میں ہے الان یا عمر اب تم بنے ہمارا اور کا کیا ہسر ہوگا کون سی محبت ہے وہ محبت جو ہم نے بتایا محبت کس کو کہتے ہیں ایسی محبت جو محبوب کی ہر ادا کو اچھی لگنے لگے محبوب کی ہر ادا اب ذرا سوچو یہاں سے نبی سے محبت اور کپڑا خریدنے جائیں تو فلم اسٹاروں سے محبت سالوں میں جائیں تو کھلاڑیوں سے محبت کیوں دل میں محبت جس کی ہے اسی کا فیشن اپنانے کے لیے آپ کی محبت نے آپ کو مجبور کیا شیخ السلام تمی رحمت اللہ لے کہتے ہیں انسان اس وقت کسی کی ادا اچھی سمجھتا ہے اپناتا ہے جب اس کی محبت اور عظمت دل میں آ جائے تب ایک کہنے کی بات ہے پہلے اس کی اہمیت اس کی محبت اس کا فیشن اس کا طور طریقہ آپ کے دل میں نبی کی محبت پر غالب آیا تب ہی آپ کی محبت نے نبی کی شکل و سورت نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ان کی ادا اپنانے پر ان کی محبت نے مجبور کر دیا بہرحال یہ محبت کا تھکانا کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کئی فکان کم لے لرسول اللہ علی اس وقت مولا علی نہیں تھے کافر قرار دیتے ہیں سمجھ گئے نا سارے صحابہ کیا علی ربی رضی اللہ عنہ. مولا نہیں تھے مولا باد نے بنایا ہے اللہ پوچھا ع فکان کم ان سے پوچھا نبی سے تم لوگ کیسے محبت کر کتنی محبت تھی سبحان اللہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنے اچھے سمجھاتا بھی ہے وہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اتنی اچھے سمجھائے گا اتنی اچھی باتیں بتائے گا نا وہ علی کتنی پیاری بات بتائے کا لوگوں کی کسما ہوا آسان نبی کی محبت کوئی نہیں سمجھا لوگوں گرمی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہو اور پیاس لگ جائے پیاس لگ جائے اور پانی کے نہ ملنے کی بنا پر جان نکلنے والی ہو جان بچانے کے لیے اس وقت پانی کی جتنی محبت ہوتی ہے چاہ کیا چاہ اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں تھی بڑی پیاری مثال دیتی دوستو اب اس سے ہم سوچو حضرت علی جاویہ فرماتے ہیں پیاسے کو کرنی کی شدت کیا حالت سوکھ رہا ہو جان نکل رہی ہو اور کتنی ایک مثال دے تو شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے مامور رشید بادشاہ کا نام سنا ہے مامور رشید نہیں سنا ہے کہاں کا تھا کلکتہ بامداد کا ہارون رشید کا بیٹا ان کے دربار میں علماء رہتے گرمی کا موسم تھا پانی لاؤ پانی منگایا ماشاء اللہ گلاس دو پانی گلاس دو لا لا لا ماشاء اللہ کلاس لایا فوراً پکڑا دیا امیر المنی مابر رشید موم وہ آنے بیٹھے تھے پانی نہ پیے اور کلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا علما علما کیسی نصیحت کرتی ہوں کوئی ضروری نہیں کہ ہاں علما نصیحت کریں تو آپ کو بتا کر کے اگر ہم ہاں? جب تک اعلان نہ کریں بی بی سلند سے اعلان کروائے کہ ہاں بھائی ہم سعودیہ کے ماں بادشاہ کو نصیحت کرنے جا رہے تب لوگ خوش رہیں گے اور چپ اگر کریں گے تو نہیں کسی نے پوچھا وہ سامان عثمان بن عفان کو تو نے سمجھایا نہیں تو عثمان بن عفان نے کہا تو میں تم کو گواہ بنا کر کے سمجھاؤں گی بے ایمان کہ سمجھانا ہے تو میں جا کے سمجھا کے آیا تمہیں کیا خبر کہ میں نے کیا دوستو یہ بڑا کرت نظریہ ہے کیوں علماء کو تحری کرتے ہیں بزدلی بلکہ ان کو کہتے ہیں علماء حکام بادشاہ ان کو دیتا ہے اس کو رادِ بھنبا و اکمر علماء ربانی بادشاہ کو چوتے کے نو پڑتے ہیں اس کے سامنے گردار نہیں چھکاتے ہیں اس کو نصیحت کرتے ہیں لیکن بی بی سی سے اعلان نہیں کرواتے ہیں دور درشن سے ہاں میں جا رہا اس کو سمجھانے کے لیے یہ شریعت کے خلاف ہے بہرحال مام رشید کے ہاتھ سے عالم دین نے پکڑ لیا کہا اب اس کا ملے, کس کے ہاتھ میں کہا تمہارے ہاتھ میں کہا اچھا بتاؤ اب تم کو پیاس لگی ہے میں حضرت علی کا کول سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت اللہ کے نبی سم کو تھی لیا کہا اب پانی کا مالک میں ہوں امیر المول بتائیں آپ کو پیاس لگی ہے اور دو چار گھنٹے تک میں پانی نہ دو اور آپ تڑپنے نہ مرنے نہ اور میں قیمت اس کا لینے لگوں کتنی قیمت دو گی کارے بے وقوف اللہ کے بندے جان بچانے کے لیے تو آدھی بادشاہت بھی دینی پڑے تو کم سے کم زندہ رہیں گے آدھی بادشاہت تو رہے گی کہاں پی لیجیے کتنی بادشاہت دے دے گا آدھی کہاں پی لیجیے اب پیلی الحمدللہ للہ پڑھا گلاس پھر اٹھا لیا کہاپ میں پانی پی لیا آدی بادشاہ کی قیمت لے لی میں پانی پی لیا پانی آپ کا گردا خراب ہو جائے فلٹر نہ ہو پیشاب نہ بنے اور پیشاب رک جائے اور اب پیشاب کیے جائیں پیشاب نہیں کر تکلیف بڑھی پریشان ہوئے اور میں ڈاکٹر ہوں ہم کو بلایا گیا صاحب ڈاکٹر صاحب ذرا سا پیشاب نکال دیں کہا بھائی کتنا دو گے دے دوں گا ایک لاکھ کتنا دو گے دو لاکھ کہ میں اگر کہوں کہ جان بچانے کے لیے کتنا دے سکتے ہو کل لاکھ کے بندے مر رہا ہوں پیشاب نہیں نکل رہا تکلیف ہو رہی के بچانے کے لیے آدھی بادشاہ بھی دے کر کے جھو پڑے میں زندگی کم سے کم زندہ تو رہوں گا آپ اسی بادشاہ پر ناش کرتے ہیں جس بادشاہ کی قیمت ایک گلاس پانی اور آدھا گلاس پیشاب ہے دیکھا ٹھکانے دی. آ گئے کہ واقعی دنیا کی بادشاہ کی کیا قدر قیمت ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے کتنا دے رہا ہے اب پینے کے بعد نہ نکلے تو پوری بادشاہت حضرت علی کہتے ہیں کے حضرت جان بچانے کے لیے پانی کی جتنی تڑپ اور چاہت ہوتی ہے اللہ کی قسم ہم اصحاب رسول کو اس پانی سے بھی زیادہ نبی کی چاہت اور نبی کی محبت رہا کرتی تھی چلو اتنی نہیں تو تھوڑی تو دے دے کہ واقعی نبی کے سچے بن بہت میرے بھائی بہرحال میرے بھائیوں یہ محبت پر بات ہو رہی تھی صحابہ کرام محبت ایمان کا جز ہے یہ محبت رسول جو ہے وہ مکمل کب ہوگی میرے بھائیوں کب ہوگی دل تو چاہتا ہے تفصیل لیکن میں جا نہیں سکتا کیونکہ ماشاءاللہ بھائی جو ریاض دو بجے رات سے بلوانا شروع کیا ہے کیتنے? دو بجے رات سے اور دن کے تقریباً ساڑھے تین بجے تک سمجھ گئے نا ہم تو حافظ صاحب سے معلومات کرنے والے تھے لیکن نواز عام لوگوں کی تعداد دیکھ کر کے میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جائے واللہ محبت مکمل کب ہوگی بلکہ ایک بات اور بتائی محبت کی فدیلت میں سے محبت کی فضیلت میں سے حضرت ایک بلکہ بعد بتاتی ہے محبت تین چیزوں کی محبت تین قسمی کی محبت تین قسم کی محبتیں ایک ساتھ ہوگی تب محبت رسول مکمل ہوگی آ بات سمجھ میں نا اس طرح گور سے سنیں اچھی بات تب سمجھ میں آئے گی اور یہی ہے جھونجی محبت اور سچے محبت میں فرق کرنے والے ہی. کتنی محبت ہے نمبر ایک حب رسول حب رسول یا حب اللہ حب بحب رسول ای. اللہ اس کے رسول کی محبت ٹھیک ہے نا ابھی جتنی گفتگو ہوئی حب الہی اور حب نمبر دو. وحب من يحبه الله ہو اور اللہ اس کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہے نہیں بات سمجھ میں آئی سے باپ سے تو بڑی محبت لیکن تیچے اس کو قتل کرتے نہیں دشمنی کرتے نہیں نہیں میں اس کے باپ سے مجھے بڑی محبت ہے سوچ رہا ہوں حب رسول ہی نمبر دو رسول نمبر تین رسول ہو گئی نہ تین نمبر ایک اللہ سے بھی محبت یا اللہ کے رسول کی محبت چلے اللہ کے رسول کی محبت جیسے آپ نے سنا کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر ڈالی یا حضرت علی کے کہنے کے مطابق پیاس کے وقت گرمی میں پانی کی جتنی چاہتوں خواہش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول یا عمر فاروق کہاں سے بھی دادا نمبر دو اس سے بھی نبی کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دو چیزوں سے اور محبت نہ ہو دوسری چیز ہو بام یو صبح ہوا اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہو اب اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں हाँ? سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول نے کس سے محبت کے صحاب رسول سے آگے بات سمجھ میں تو نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول جن صحابہ سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت نہ کرنے لگے اسی لیے محبت صحابہ بھی ایمان کا جز ہے اللہ کیا فرمایا لا خبردار خبردار میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنا میرے صحابہ پر کبھی اگلی نہیں اٹھانا بہت بند اور آج ہم فیصلہ کرنے رہتے ہیں. علی سچے تھے اور امیر معاویہ ظالمت نعوذ باللہ من ظالم یہ وہی کہتا ہے جس کا عقیدہ اچھیوں سے من رہا ہو خارجیوں سے من رہا ہو وہاں ہم کیا کہتے ہیں حضرت علی آپ کے خاندانی ہیں آپ کے رشتے رہاں ہیں تو امیر معاویہ بھی کاتے بے وہی اور آپ کے سالے نہیں حضرت علی کے مقابلے میں نہیں ہیں لیکن مہرحان امیر معاویہ بھی قابل لانت اور ملامت نہیں ہے لیکن سالموں نے کسی اور انداز سے معاویہ نے کیا تنقید کیا اور تنقید کرتے کرتے اللہ کی قسم عثمان بن عفان کو بھی نہیں چھوڑا کیا کہہ رہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہو گے نام میرے ضرورت نہیں ہے عثمان بن عفان کو بھی نہیں چھوڑا کہتے ہیں ساری ملوکیت امت کے سارا بگاٹ پیدا ہوا عثمان کی وجہ سے پیدا. اللہ اکبر. الزام لگایا جائے آپ پہیں جنگ تبو کا معاملہ ہے لوگ صدقہ کرو صدقہ کرو سارے لوگ بیٹھے عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ سوچ سامان سے دیتا یہاں تو ایک اونٹ نہیں. کتنا? سو اونٹ. پھر کھڑے رسول اللہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے من کے مندانم سب کی پاکی ہے سامان سے لدے لدائے اسلحے سے گیدا سے مجاہدین کے ضرورت سے لدے لدائے سو اونٹ اور پھر اعلان کیا کہتے کہتے پتا چرا سات سو اونٹ کتنے کتنے ایک دن میں سات سو اونٹ اللہ کے بندے نے دیا پتا نہیں ساری زندگی اپنی دولت کتنی اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کیا سات سو ہو گئے نبی علیہ السلام پر وہی آئی منبر سے اتر گیا لوگ دور سے سن رہے تھے منبر سے اتر اور آر آرہاں نے فرمائے اے لوگو آج تمہارا بھائی عثمان اس نے جو قربانی دی ہے میرے رب نے ہم کو بشارت سنائی ہے زندگی میں کچھ بھی کر جائے کرنے کے پہلے ہی اللہ نے اس کو معاف کر رہا ہے یہ عثمان بن افان ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے طرح طرح سے ٹیچر اچھارے جائیں اکروا پرستی کا یہ جھوٹے رواجات صحابہ جھوٹی تاریخوں کو پڑھ کر کے بڑا اسکالر بنا اور معاویہ کو حضرت عثمان کو پھر اس کے بعد پتہ نہیں پورے رشتہ داروں کو نوال اے سنت والجماعت کا قیدا کیا ہے سارے صحابہ سے محبت کرنا ہے اللہ, اللہ, اللہ, کیا مطلب؟ اے میرے اللہ تعالی سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا کبھی میرے صحابہ پر تنقید ہے نہیں کرنا ان کے کردار پر نوری نہیں اٹھانا اللہ رسول کی حدیث پھر آگے کیوں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَدَهُمْ اللہ اکبر حدیث سب کو معلوم ہوگی آپ نے جعبیل فرمایا کیوں صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں صحابہ کی محبت ایمان کا جد ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے وہی لیا جبرئی اللہ کے رسول نے لیا اور اللہ کے رسول سے ہمارے باپ دادا نے نہیں لیا صحابہ کرام نے لیا آئی بات سمجھ میں صحابہ کو تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے شاگرد نانا اور نکمے نکلے سوچا آج ان کا کوئی شاگرد ہے تمہارا استاد کیسا صحابہ صحاب کسی نے تنقید کیا اس کا مطلب کیا ہے صحابہ نے تربیت اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کی تربیت نا کس کی تھی اللہ اکبر بڑا خطرناک مسئلہ ہے صحابہ سے محبت کیوں احب فوب اللہ اکبر جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا سن رہے ہو نا ترجمہ سن رہے نا فامن احب جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا فا بحبی تو میری محبت اس کے دل میں تھی میری محبت نے اس کو مجبور کیا کہ کی میرے صحابیوں سے محبت کرے یہ ہے میرے بھائی اللہ کے رسول کی محبت مکمل نہیں جب تک کی اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت ہے نہ دل میں آ جائے کہ وا من اضغضهم فبغضي اغضبهم اور جس نے میرے صحابیوں سے نفرت کیا تو اس لیے نفرت کیا کہ اس کے دل میں میری نفرت ہے اس لیے ہمارے صحابیوں سے نفرت کیا اللہ اکبر دیکھا اپ کتنی بدترین چیز اسی لیے صحابہ آپس میں اختلاط کو سرور کیے لیکن کبھی کسی صحابی نے کسی پتن کی یا کسی صحابی نے کسی کو مشرق مردر قرار نہیں دیا بلکہ بعد میں سب کو حساس تھا اسی لئے اس آیت کو جو آگے اللہ متقین آیا ہے قیامت کے دن ساری دوستیاں نفرت میں تبدیل ہو جائیں گی لیکن جن کی دوستیاں تقوی کے بنیاد پر ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی باقی رکھے گا اور دونوں میں شیطان نے کچھ وسدا دلایا اور ایک دوسرے کے دل میں کینا نفرت رہی اللہ فرماتے ہنسی کے میدان میں متقی تھے اس لیے دونوں کی نفرتیں نکال کر کے دونوں کو ساتھ جنت میں داخل کرنے کے حضرت امیر معاویہ اس آیت کو پڑھتے تو لوگوں سے کہتے اے لوگوں سن لو اس آیت کا مزداد سب سے پہلے ہم اور ہمارے بھائی علی ہوں گے میری بھائیوں تو صحابہ سے محبت آئی بات سمجھنے؟ سارے صحابہ سے محبت اگر ان سے کچھ آ، ہیں، تو معصوم نہیں تھے بخاری کے روایت اللہ رسول نے فرمایا ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھنا ان کی کوتاہیوں پر کبھی نگاہ نہیں رکھنا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر اسی لیے کانفرنس میں نے کہا برطانیہ میں لندن کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جن لوگوں نے امیر معاویہ پر تنقید کیا اور آگے بڑھ کے عثمان پر بھی تنقید کیا اور اللہ کی قسم اللہ نے ایسی توحید چینی نبیوں پر بھی تنقید شروع کی ہاں نہیں حضرت یوسف پر بھی تنقید کیا کس پر حضرت اللہ اکبر صحابہ ساتھ حکت باہبرخی کا دیجا کیا نکلا اللہ نے اتنا آغاز چھوڑ دیا تم راہ کیا کہ نبیوں پر بھی تنقید کرنے رکھا. اللہ تعالی صحابہ کی محبت ایک مثال دے کے بہت ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کیا کر نہیں تھی نبی کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بھی محبت کی جائے جن سے نبی محبت کرتے ہیں بڑی پیاری مثال ہے انشاءاللہ آہ. بات با... اور وعدے ہو جائے گی امام ابن ابنستا اپنی طبقات میں اور حافظہ ابھی رحمۃ اللہ علیہ سیر و علامی نبرا وغیرہ میں نقل کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر باقاعدہ نوجوانوں کا وظیفہ مقرر کیا وظیفہ کہتے ہیں نا کہ اور کچھ کہتے ہیں وظیفہ سب کا ایک ایک ہزار کتنا لائن لگی سارے لوگ جتنے آتے تھے جتنے آتے تھے سب کو ایک ایک ہزار اور اسامہ جب آئے تو عمر فاجوق نے ان کو ڈیڑھ ہزار دیا اچھا جن کو ملتا باہر جا کے کھڑا رہتا جو باہر ملتا کتنا دیا کہ ایک ہزار دیا سمجھ گیا جا؟ ایک ہزار لیکن جب اسامہ نکلے تو لوگوں نے کتنا دیا کہا ان کو ڈیڑھ ہزار دیا کتنا دیا پندرہ سو دیا ڈیڑھ ہزار دیا اب لوگوں نے ابن عمر میں فاروق کے بیٹے کو سنو دنیا میں صرف تمہارا باپ ہے کہ تم سے زیادہ دوسرے کو چاہتا ہے ورنہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے کیا ہوا کہا تمہارے باپ نے کتنا دیا تم کو کہا ایک ہزار کا اسامہ کو ڈیڑھ ہزار دیا اپنی اولاد کو تو ایک ہزار اور دوسری اولاد کو اب جوان تھے حضرت عبداللہ بن عمر کا دل بھرایا لوگوں نے احساس دلایا پلٹ کر کے آ گئے پلٹ کر کے آ گئے پلٹ کر آ گئے پلٹ کر, گئے. پلٹ کر کے آنے کے بعد ابو جان وہ سب کو کتنا دیا ایک ایک ہزار مجھ کو کتنا ایک ہزار اچھا آپ نے اسامہ کو کتنا دیا کہا کہ ڈیڑھ ہزار کہاں ساری دنیا باہر کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو ایک ہزار ہو باپ کو بیٹے کو ایک ہزار اور دوسرے کو اللہ اکبر وقت بحب بہ اللہ ہو اور اصول وحوبہ بہ اللہ اور اصول ہو ماحق نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اللہ اور نبی جس سے محبت کرتے ان کی بھی محبت کائنات کے سارے لوگوں کی محبت پر غابب ہو سبحان اللہ فاروق نے کہا بیٹے تم میرے کلیجے کی دھڑکن دل کی دھڑکن ہو آنکھوں کا نور ہے دل کا سکون ہے لیکن بیٹے میں بات یہ ہے کہ تم کو ایک ہزار دیا اور اسامہ دیردار چونکہ میں تجھ سے عمر محبت کرتا تھا اور اسامہ کو اللہ کے رسول محبت کرتے تھے اوسام عبداللہ تو میرا محبوب ہے اور اوسامہ جو ہے اللہ کے رسول کا محبوب ہے تو میں نے اللہ کے رسول کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح بھی دی ہے یہ بہت کا میں جو ہیلپ کہوں گا میرے بھائیوں محبت کا تقاضا یہ ہے پھر بات تو لمبی ہو جائے گی مختصر کرتے کرتے بھی हा, हा, بات ہو گئی ہے میرے بھائی اللہ علیہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے آٹھ بجے تھا ابھی نہیں ختم اللہ رب سوچو میرے بھائی اللہ کے رسوچ سلم کی محبت وبو کا میں یو کتنی عجیب سے بات ہے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اب بات آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بھی ایک بہت اہم چیز اور رہے گی یہ محبت کی علامت تیسری چیز کیا ہے میرے بھائی بلکہ جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہے صحیح بخاری کا بخاری کے حدیث حضرت انس المالک کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی ریس السلام کی مجلس میں بیچے ہوئے تھے بیچے ہوئے تھے ساری محبت ایک بدو آیا کہا اب بدو آیا اس کو کیا پڑیے کہ کی انتظار کرے بدو جانتے ہیں نا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے ایک دن مسجد میں داخل ہوا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے امام رکو میں تھا اور میں مسجد میں داخل ہوا تھا بدو آیا اور لنکی اٹھایا اس کو استجا کرنا استجا کرنے کے بدو کرنا ہے جب تک میں استنجا استنجا کر کے وضو کر کے آؤں اور رکو میں شامل نہ ہو جاؤں خبردار سب نہیں اٹھانا یہ بدو ہوتا ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں اللہ بدو آیا رسول اللہ سیدھی رسول اللہ! مجھے سوال روم ولم ولم اللہ ہمارے اللہ, اللہ, اللہ کیا سوال ہے ایک آدمی بدو کا سوال اسی لیے صاحب کرام کہتے ہم لوگ سوچتے تھے اللہ کوئی عقل مند بدو بھیج دے جو خوب اچھا سوال کرے تاکہ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے آ گیا بدو اور بڑا زبردست بدو آیا اور سوال بھی وہ کیا جو آتا کسی نہیں کیا تھا یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کر پاتا اللہ میرا دیکھو ایک بندہ ہے دور دراز نہیں رہتا ہے محبت کچھ نیک لوگوں سے کرتا ہے لیکن بات اصل ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے وہ بڑے ہائی فائی عامال والے ان کے جیسے عمل نہیں کر پاتا لیکن محبت اسے بہت کرتا ہے وہ شک تو کیا ہوگا اللہ رسول فرمایا اگر اچھے لوگوں سے محبت کر رہا ہے تو <سؤال> بھی قیامت کے محبت کی برک سے اللہ بھی اس کو انہی لوگوں کے ساتھ عمل نہیں ہوگا ان کو بھی داخل کر دینا ہوں چوبیس گھنٹے کے پیچھے چلنا نماز کا وقت آیا پڑھ لیا سبح اللہ الحمد للہ کا دودھ کسی کو پلا دیا مل گیا بسوں کے ساتھ رہتے ہیں فرسط نہیں پاتا آپ کے پاس بیٹھے کا موقع نہیں پاتا لیکن دل ٹگا رہتا ہے آپ اور ان کے ساتھ یہ بخاری ہے رہتا ہوں کے پیچھے دور لیکن دل تگا رہتا ہے تو آج موقع ملا چلا آیا پوچھنے کے لیے نہ دل کو سکون ہو جائے اللہ حضرت کہتے ہیں اللہ کی قسم اس بدو کے سوال اور جواب کو سن کر کے مدینے میں مسلمانوں کے درمیان جو خوشی کی لہر دوڑی ہے ایسی خوشی کی لہر اسی دن آئی تھی جتنے حدیث تو ہو گئی دیکھیں مالک کیا کہتے ہیں اس لیے اللہ میں بھی اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں کسے محبت کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر سے تاکہ تینوں جنت میں جائے تو چوتھا میں ان کا ساتھی رہوں کون کہتا ہے انصل مالک चाहते सब चाहे सब है कि सरे पर मुकिन पहले वैसा तो कोई पैदा करे कल भी शरीर जन्नत में जाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन हस्ती बे मना करके सोचो सोचो ईद मिलाद मना करके नारे सारत लगा करके اور ایک ارسی رکھ دیا بازو میں دلہے والی گلے فاٹ رکھے تقریر کی آ گئے آ گئے ارے بدبط تیری تقریر کی کیا تاثیر تھی جب تک تُو تقریر کیا حضور نہیں آئے ہاں اور آتے ہی دیکھا کس نے کہ اتنے بچ کر کے اتنے منت پر آ رہے ہیں یہ ساری خرافات لوگوں نے محبت کا دعو کر رکھا ہے محبت یہ ہے چلیے تیسری چیز اور رسول دو ہو گئی نا بھائی ہُب رسول اور ہب صحابہ اور اللہ ایمان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے جی کہ نہیں بھائی محبت کرتا ہے نا اللہ ولی اللہ دوست بناتا ہے ان ایمان والوں کو جو پڑھیں پڑھے دے اللہ ایک نہیں بھائی تو پتہ چلا ہر دین دار انسان سے محبت کرنا حب رسول کا ایک حصہ ہے تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بات محبت کرنے والے بنے بات اللہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں میں میں تم کو کہ گے یا رسول اللہ بتائیں تاکہ ہم وہ اسے جو میں میں جانے آل والے وَالْمَوْلُودُ فِي <الْجَنَّة> يَزُورُ وَخَاهُ فِي فِي <الْجَنَّة> لوگو تمہارے مردوں میں پانچ قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے نمبر ایت, نبی جنت میں جائے گا نمبر دو صدیق جائیں گے نمبر تین شہید جائیں گے نمبر چار بچے جائیں گے اور نمبر پانچ وہ میرا امتی جائے گا جو کلکتہ کے اس کنارے پر ہے اور دوسرا مومن بھائی دوسرے کنارے پر ہے دونوں ایمان کے نام پر محبت کرتے ہیں اس کنارے رہنے والا سوچتا ہے کافی دن ہو گئے اپنے مسلمان بھائی سے سے ملاقات ہوئی یہاں سے نکلا چلا گیا اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے لاہ فل جس نے اپنے مومن بھائی سے محبت کیا اور مومن بھائی کی شارہ کو ملنے کے لیے گیا اللہ اس کو بھی نبیوں کتاب بغیر حساب کتاب کے چند نفرتیں ہماری دور ہو جائیں اور ہم اب سب آپس میں نبی کی محبت کے لیے نبی کی محبت کے لیے اگر دینداروں سے محبت نہ ہوئی تو نبی کی محبت نا سے رہ جاتی کیوں نبی ایمان والوں سے محبت کرتے رہے چلو بھائی تیسری چیز وہ کیا ہے میرے بھائیوں وحب ما یوحب اللہ رسول ان چیزوں سے دی محبت ہو جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں کیا خیال ہے بھائی کچھ اور بتانے کی ضرورت کافی ہے بھائی کیا تیسری چیز کیا بحب ما یوحب اللہ اللہ اس کے رسول جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی محبت چھوٹی سے مثال دیں چھوٹی سے مثال صحیح بخاری کے روا حضرت اگر عالا مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بیچارہ غریب جیلر تھا اس نے اللہ رسول کی دعوت کر دی کہ اللہ رسول ایک دن آپ میرے ہاں کھانا کھانے کے لیے آ جائیں اللہ رسول نے دعوت قبول کر لی طرزی بیچارے کی اب کتنی آمدنی رہی ہوگی بیچارے کی بہرحال وہ دعوت دیا لیکن سوچا کہ گوشت تو تھوڑا سا خریدیں گے اور اللہ کا راتوشت خریدا اور بیدو لا کر کے دیا کیا کدو کہتے لوکی کیا کہتے اور بیوی سے کہا پانی خوب ٹال دو پاری کیا کرو کہا جاتا ہے جس سال میں پانی ڈال آ, آ سکتا ہو کبھی ختم بڑھا بی بی سکھا پانی خوب ڈال دو اور کدو کاٹ کاٹ کر پیسے بنا کے ڈال دیں گے تاکہ سارن گاڑھا ہو جائے تو جتنے بھی لوگ آئے سب ہو جائے بی, بی نے ایسے ہی کیا گوشت دوری چڑھا دی پانی خوب ڈالا اور سارن گاڑی گاڑا کرنے کے لیے کدو کاٹ کاٹ کر کے ڈال دیا وقت پر نبی رہے سرفا پہ پہنچے سارے لوگ حضرت کہتے ہیں میں بھی بچہ تھا آپ کا خادم چلا گیا اور لوگ آ اور اس نے بڑے سے برتن میں سال لا کر کے بوٹی تو نیچے کدو کے ٹکڑے باہر تیر رہے ہیں اللہ کے سر نے کدو اٹھا اٹھا کر کے کھانا شروع کیا محب محب جس کو اللہ اس کے رسول کو پسند کریں سے محبت کرنا اس کو پسند کرنا کہتے ہیں جب تیرتے اٹھا اٹھا ہوئے نظر نہ آئے کہتے ہیں اللہ کے قسم میں نے دیکھا اپنا دست مبارک اندر ڈالتے اور ڈھونڈتے تھے کہ کہاں کدو کا پیس نیچے پتیلے میں آج تک پوری دنیا کے اندر قدوس سے زیادہ محبوب گلا مجھے کوئی لگتی ہی نہیں حالانکہ کوئی کدو کھانا ضروری نہیں تھا لیکن انس مالک صحابہ کی محبت را دیکھیں اگر اللہ رسول کدو پسند ہے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ کیا پسند ہے ہمارے آم، یہاں تو کدو کی بھاجی اگر ویوی بنا دے تو شاید کی خیر اس کی نہیں میرے ایک اور مثال دیتے ہیں دی بڑی پیاری مثال حرکت عثمان بن عفان سنہ ادیبیا کے موقع پر سدہ سنہ ادیبیہ کے موقع پر جب عثمان بن عفان کو نبی رہسراب صاحب نے بڑا طویل واقعہ ہے کفال مکہ سے گفتگو کرنے مصالحت کی بات کرنے کی بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں آپ لوگ راستہ چھوڑ دیں اجازت دے دیں ہم لوگ عمرہ کر کے سیدھے چل لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے تو اللہ اگر رسول نے اس لیے عثمان بن عفان کو بھیجا عثمان بن عفان گئے ماشاء اللہ ان کی ادار تخری کے اتنے اوپر یہ جس کو محبت رسول کا تقاضا ہے رسول جس کو پسند کریں وہ چیز بھی ہمیں پسند ہونی چاہیے حضرت عثمان بن عفان تخری کے اوپر اتنا اٹھا کر کے ان کی جاری وہاں تک تھی گئے تو جب ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو کہنے کے عثمان یہ تو ہمارے یہاں فیشن کے خلاف ہے ہمارے یہاں کے نوجوان تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں جب تک نیچے تک نہ لٹکا ہو کہتے ہیں کنجوس اور بکیل بیوقوف ہے بیکورڈ کیا کہتے ہو بیکورڈ بیکورڈ اللہ اکبر سنت پر عمل کرنا بھی بیک ورڈ کہا جاتا ہے بدبختیں سوچو بدبختی ہے امت کے لوگوں کی سوچو ذرا صاحب کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہا نہیں ہم اور کوئی کپڑا نہیں لے کر کے آئے ہم پہنیں گے ارے ہماری ناپ تٹ گی لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان ہوا لات بابا نے اتنا چڑک دیا کہ ہم اس کو پورے کپڑے بھی نصیب نہیں کہا نصیب نہیں اسلام نے ایسے ہی ہمیں تعلیم دی ہے اور یہی ایک جوڑا ہم لے کر کے آئے تو خاندان کے لوگ بھی بڑے تیز سے بھائی ایسا کرو ایسا کرو میں تم کو ایک اظہار دے دیتا ہوں جوڑا پہن لو جو ٹکنی کے نیچے لٹکا ہو اور یہ جو ہے اس کو رکھ لو اور جانے لگنا کہ بدل لینا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہمارے نبی کے مرضی کے خلاف نبی کو کیا بتا یا ہمارے دل سے رہو نبی کے پاس جانا ان کے دیش سے بن جانا جیسا دیش ویسا ہم کہاں کبھی نہیں حضرت رسول ہم نے اپنے نبی جس سے محبت کیا ہے ہم نے اپنے نبی محبوب نبی کی ادار ایسے ہی ٹکنے کے اوپر دیکھی ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے رہے تو نبی جیسے رہیں محبوب کے فیشن طریقہ اور دور تمہارے یہاں آ جائیں تو نبی کے طریقے کو شو کر تمہارا فیشن اپنا لیں میرے بھائی آج ہم سالون میں جاتے ہیں تو کس کی سنت ہم کو اچھی لگتی ہے پین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تب کیا اثر ہوتا ہے میری بھائی قرآن پاک سورہ محمد کی آئے تھے لوگو یاد رکھنا کہ جس نے اللہ اس کے رسول جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں جس نے ان کو نہ پسند کیا موت کے فرشتے جو فرشتے خوشا مارتی ہے پیخ پر اور پیڑ پر سمجھ روح نکالنے کے لیے وہی مٹھائی کیوں کہ بات کیا ہے اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں پسند تھی وہ چیزیں اس کو اس کو ناپسند تھی اللہ تعالی سے توبہ کرو یہ بڑی ضروری چیز تیسری نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں دوست جب تکی نبی کو جو چیزیں محبوب تھی وہ حتا سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی چیزوں کے مطابق اس کی پسند نہ بن جائے میرے بھائی قبر میں جانا ہے, حشر میں اٹھنا ہے نبی کا بھی حج قیامت کے دن ہمارے سامنے ہو اللہ کو حساب دینا ہے یہ, پیر کے جانور فلیم سٹار کی اور یہ بے دین لوگ ہاں اسکرین پر آ ان کے فیشن کو ہم نے اپنایا قیامت دن ایسے اللہ نہ پوچھ لے کہ نبی کے سنت پر ان کا فیشن تمہیں زیادہ اچھا لگا کون سی محبت ہے میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی توفیق نے صحیح فرمائے آمی. ہمیں جو ٹائم دیا تھا میرے خیال سے بھائی ہمارے ساتھی ڈر گئے کہ وقت محدود کر دیا آ? اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی توفیق نے صحیح فرمائے آمی. اور علامت کیا ہے آپ کے محبت کی؟, اونی یو اتباع. کی اتباع نبی کی اتباع نبی کے سنت کی پیروی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعی اس کے دل میں نبی کے محبت سچی محبت ہے اللہ کا نام سب محمد کی توفیق نصیف فرمائے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع فرمدی سبک کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے گیروں تک پہنچانے خود عمل کرنے اور غیروں کم اللہ و دینے کی توفیق نصیف فرمائے اللہ اپنی نبی کی محبت اپنی نبی کی محبت اپنی تعلیمات اور نبی کی حضالات کی بھی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اے اللہ جتنے انسانوں اور جتنے بندوں سے تو محبت کرتا تیرے نبی ان بندوں کی بھی محبت ہمارے دلے میں آجائے تاکہ نبی کی محبت مکمل ہو جائے اکیور اکور کوریہانا واسقصر اللہ مل کل دم میں واتو ہوئی لئی شکریہ پراث اعتزاد